يا خاف جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أُخفي لها من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون الله سبحانه و نے دن رات میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں اور اسلام اور ایمان کے اپنے دل میں پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان وہ پانچوں نمازیں با جماعت ادا کرے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں نمازوں کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے کہ نمازیں قائم کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایکت سلاد کا ہی حکم دیا ہے کہ نماز کو قائم کیا جائے عربی لغت میں کسی چیز کو قائم کرنے کا معنی ہوتا ہے کہ اسے اس کے تمام تر حقوق سمیت ادا کیا جائے تو نماز قائم کرنے کا معنی ہوگا کہ نماز ادا کی جائے اور اس طرح سے ادا کی جائے کہ اس کے سارے حقوق پورے کیے جائیں اور نماز کے موٹے موٹے چھ حق ہیں کہ نماز با جماعت پڑی جائے اللہ تعالی نے حکم دیا ہے ورقا عمر راک رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو نماز کا حق ہے کہ نماز اطمینان اور سکون سے پڑی جائے ارکان کی تعدیل کے ساتھ پڑی جائے یہ یقیمونا کا معنی ہے یو اقامت کا معنی ہے تعدیل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رافر بن خدیج رضی اللہ عنہ کہ جنہوں نے نماز تیزی کے ساتھ پڑھی تھی ارکان میں تعدیل نہیں تھی آپ نے فرمایا تھا یہ رضی فسلی فرن قلم تو جا جا کے نماز پر نے نماز نہیں پڑی یعنی ارکان کی تعدیل کے بغیر ادا کی گئی نماز کو شریعت نماز قرار نہیں دیتی یہ دوسرا حق ہے نماز کا کہ نماز بازماعت پڑھی جائے اور تعدیل ارکان کے ساتھ پڑی جائے اطمینان اور سکون کے ساتھ پڑھی جائے ہر رکن کو اس کا پورا حق دیا جائے تیسرا حق نماز کا یہ ہے کہ نماز پر موازبت دوام حمیش کی کی جائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولّہ دینا طلاق ہند دا ایسے ایمان وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں پر دوام کرتے ہیں یہ نہیں کہ کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی جب من میں آیا نماز ادا کر لی جب من میں آیا نماز چھوڑ کے بیٹھ گئے یہ کیفیت نہ ہو اور پھر نماز کا یہ حق ہے کہ جب نماز با جماعت ادا کرنے لگے تو سخت درست طور پر بنائی جائے صحیح سخت بندی کی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبفا کم سین نا کثبیت اور صفوفی بن اپنی صفوں کو سیدھا کرو برابر کرو کیونکہ صفوں کو برابر کرنا سفید درست بنانا یہ نماز قائم کرنے کا حصہ ہے اور نماز کا یہ بھی حق ہے کہ نماز سنت کے مطابق ادا کی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلو کمارا ایتو مونی ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اور اللہ تعالی نے بھی فرمایا ہے كان لکھن فی رسول اللہ تم خاصانہ لمن کا نہ جو اللہ تعالی کا بہت زیادہ ذکر کرنا چاہتا ہے اللہ تعالی سے ملاقات کا اس کو یقین ہے یوم آخرت پر اس کا یقین ہے اس بندے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ تو نماز کے یہ چھ بنیادی حقوق ہیں کہ نماز با جماعت پڑی جائے سفید درست کر کے پڑی جائے دوام اور ہمیشگی کے ساتھ پڑھی جائے ارکان کی تحجیر کے ساتھ پڑی جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پڑھی جائے اور سفید نماز کے دوران جماعت کے دوران وہ بالکل درست ہے نماز پر دوام اور ہمیشگی اور پھر با جماعت نماز کو پانا جماعت کو حاصل کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کسی کے ذہن میں تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی مسلمان ہو اور وہ نماز با جماعت سے پیچھے رہ جائے ایک ہے کہ نماز نہ پڑے یہ تصور نہیں تھا کہ کوئی نماز با جماعت سے پیچھے رہ جائے جماعت میں تمام لوگ حاضر ہوتے تھے ہاں جو واضح طور پر منافق ہوتا وہ جماعت سے پیچھے رہنے کی ضرورت کر لیتا تھا یعنی چھوٹا موٹا منافق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جماعت سے پیچھے نہیں رہتا تھا لا لایا تھا انہا اللہ منافق بہ النفاق جماعت سے وہ منافق پیچھے رہتا تھا جس کا نفاق واد ہوتا وہ انجولہ بہین بھاجول ایک آدمی دو دو بندوں کے سہارے لایا جاتا فاقام فِي اس کو سب میں بٹھایا جاتا وہ باجماعت نماز ادا کرتا چلنے سے آجد ہے چل نہیں سکتا لیکن جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی اتنی اہمیت ہے کہ وہ دو بندوں کے سہارے چل کے جماعت کے اندر شامل ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھ لیجئے مرض الموت میں زندگی کے آخری ایام میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کے سہارے مسجد میں پہنچتے ہیں آپ کے پاؤں زمین پر لکیریں کھینچ رہے ہیں لیکن مسجد میں آتے ہیں جماعت کرواتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں آپ کے ساتھ سیدنا سید بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ کھڑے ہو کر آپ کی ابتدا کر رہے ہیں اور باقی تمام صحابہ کرام ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ابتدا بے نماز یعنی باقی تمام لوگ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدا کریں گے اور ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا دوسرے رقصوں میں یوں سمجھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت امام ابو بکر رضی اللہ عنہ نائب امام اور باقی مختلف اسی طرح مشہور واقعہ ہے عبداللہ اللہ ابن ام مختول رضی اللہ عنہ نادینہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور اپنا ادھر پیش کرتے ہیں ادھر بھی جھوٹا کھڑا ہوا نہیں حقیقی کی کہتے ہیں انجل بکر میں ایسا آدمی ہوں کہ مجھے نظر کچھ نہیں آتا بینائی سے محروم ہوں شاستری الکاس دوسرا ازر کیا ہے کہ میرا گھر دور ہے وہ علی سلی قائط ان یا تیسرا ہزر یہ ہے کہ مجھے کوئی مسجد میں لانے والا نہیں چوتھا ہزر یہ ہے وہ انڈل مدینہ تھا لسیر الحوا مدینے میں موری جانور بہت زیادہ ہیں وہ سیبا مدینے میں درندے بہت زیادہ ہیں وہ درخت ہے مدینے میں کانٹے دار جھاڑیاں ہیں اس کو کاٹنا بھی بنا ہے وہ بھی مدینے میں بہت زیادہ ہے پتھر سے ٹھوکر کھا کے گرنے کا خوف ہے کانٹے دار ساڑیوں میں کپڑوں کے پنس کر پھٹنے کا خوف ہے درختوں سے ٹکر لگنے کا خوف ہے درندوں کے چیڑ فاڑ کا ڈر ہے موری جانوروں کے ڈس لینے کا خوف ہے گھر میرا دور ہے لانے والا کوئی نہیں نگاہ میری کام نہیں کرتی حل رخصن کیا آپ میرے لیے کوئی رخصت پاتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں نماز پڑھ لیا کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دی جب جانے لگے آپ نے پھر بلایا سوال کیا ہل تشمہ النداء آزان کی اب آپ سنتے ہو کہنے لگے نان جی ہاں آزان کی آواز تو میرے کاموں میں آتی ہے فرمایا پاج پھر حیا علیہ صلاح کا جواب دو مسجد میں آ کے نماز پڑھ یہ نماز با جماعت ہے اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ لمم تو ان عام دن خواہ میرا جی چاہتا ہے میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں لکڑیوں کے بارے میں حکم دوں لکڑیاں اکٹھی کی جائیں پھر حکم دوں کے مسجد میں نماز کی جماعت کھڑی کی جائے جماعت کھڑی ہو جائے پھر عامورا فیتیا تھی میں اپنے جوانوں کو حکم دوں کہ وہ لوگ ہر ریکا ہندو یو ان لوگوں کے گھروں کو جلا دیں اللہ دینا لا یعد الخلا مال جماعت جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے لیکن عورتیں اور بچے بھی ان کے گھروں میں موجود ہیں نبی حدیث آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مسلمان مرد کی نماز مسجد کے بغیر قبول نہیں فرماتے الا لعذر ہاں کوئی عذر ہو کوئی عذر ہو کہ بندہ بیمار ہے چل نہیں سکتا اس کو لانے والا کوئی نہیں خوف ہے قتل وارت کا یا جس طرح ہمارے اس دور میں کہ نماز پڑی اور اس کے جماعت کے آدھا پونے گھنٹے بعد مسجد کو تالا لگ گیا اب پتہ ہی نہیں ہے کہ چادی کس کے پاس ہے اس کا حصول ممکن نہیں ہے کوئی غزل ہے تو پھر مسلمان مرد کی نماز گھر میں ہو جاتی ہے ورنہ اللہ تعالیٰ مسلمان آدمی کی نماز مسجد کے علاوہ قبول نہیں فرماتی یہ نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے کچھ رواطب نوافر جنہیں سنتیں بھی کہہ دیا جاتا ہے مقرر کی گئی کہ جب انسان فرضی نماز سے پہلے سنتیں ادا کرنے کی عادت بنائے گا تو یقینی بات ہے کہ نماز با جماعت اس کو ضرور مل جائے گی اگر انسان کا یہ ذہن ہو کہ میں فرضی نماز میں تکبیر الا کے ساتھ جا کے مل جاؤں میرے لیے یہی کافی ہے تو وہ پھر جماعت سے لیٹ ہو جاتا ہے بس اوقات ایک دو رکھتے اس کی رہ جاتی ہیں بس اوقات ساری نماز رہ جاتی ہے مسجد کے ساتھ تعلق کو جوڑنے کے لیے فرضی نماز سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی کچھ روافب سنتیں نوافر مقرر کیے گئے اور پھر جس قدر زیادہ اہمیت ہے کسی نماز کی اسی قدر زیادہ اہمیت ان رواطب کو ان سنتوں کو دے دی جی گئی مثلا فجر کی نماز کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فجر کی جو دو سنتیں ہیں فجر سے قبل جو دو سنتیں ہیں یہ دنیا و ما فی آتے بہتر ہیں دنیا و ما فی آتے فجر کی دو سنتیں دو رختیں بہتر ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو رختوں کو کبھی نہیں چھوڑا حضا کہ سفر کے دوران نماز قصر کرنے کی اور سنتیں چھوڑ دینے کی اجازت ہے لیکن آپ نے سفر کے دوران بھی سنتیں فجر کی ادا کی ہے اسی طرح زہر کی نماز ہے فرمایا جو آدمی زہر سے پہلے چار کھاتے ادا کرتا ہے اور زہر کی فردی نماز پڑھنے کے بعد پھر چار سنتیں چار کھٹے ادا کرتا ہے حرام اللہ علیہ ناخ اللہ تعالی اس بندے پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے جہنم سے آزادی اس بندے کو مل جاتی ہے جو زہر سے پہلے چار رکھتے اور زہر کے بعد میں بھی چار رقطے پڑھنے کا اہتمام کرے اسی طرح اثر کی نماز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرحم اللہ عمران صلاح قبر عصری اربا انہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے جو اثر سے پہلے چار رقطے پڑھتا ہے سب سے پہلے اگر کوئی آدمی چار سنتیں ادا کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی ایسے بندے پر رحم فرمائے اسی طرح مغرب سے پہلے دو رقطیں پڑھنے کی آپ نے ترغیب دلائی ہے فرمایا سلو قبل المغرب سلو قبل المغرب سلو قبل ال مغربی لمن شاء مغرب سے پہلے یعنی مغرب کی اذان ہونے کے بعد اور جماعت کھڑی ہونے سے پہلے پہلے دو رکعتیں ادا کرو تین بار آپ نے یہ حکم دیا اور تیسری بار فرمایا لمن شاء جو چاہتا ہے ادا کر لیں یعنی یہ دو رکعتیں فرض نہیں ہیں اختیاری ہیں لیکن زور بہت زیادہ دیا ان پر تاکہ لوگ آزان سے پہلے مسجد میں پہنچے ہوئے ہوں اور آزان کے فوراً بعد یہ دو رکعتیں ادا کریں اور نماز باجماہ ادا کی جائے پھر اسی طرح آپ نے دن رات میں کل بارہ رکعتیں جن کے شمار کر کے فرمایا کہ جو بندہ ان بارہ رکھا کی حفاظت کرتا ہے اللہ کا اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کر دیتا ہے گھر بنا دیتا ہے دو رکھتے فجر سے پہلے فجر والی سنتیں چار سنتیں زہر سے پہلے دو سنتیں زہر کے بعد دو مغرب کے بعد اور دو عشاء کے بعد یہ کل بارہ رکھتے اگر کوئی بندہ زندگی کا مقبول بنا لیتا ہے کہ وہ ادا کرے فردی نمازوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر محل صاحبیت فرما پھر اس کے علاوہ بھی کچھ سنتیں رواتب ہیں جیسے اثر کی نماز کے بعد دو تقربیں ام سیدہ آئسہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان سناتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میرے گھر تشریف لاتے آپ دو رقطے پڑھتے اچر کی نماز کے بعد آپ نے اپنی زندگی میں یہ ساری زندگی ادا کی ہے سید عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ عبد عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے آج کل لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے غلط العام ہے مشہور ہے کہ اصر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں جبکہ یہ بات غلط ہے سنن نبی داود میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بڑی وضاحت کے ساتھ موجود ہے آپ نے سمایا لاتو سلو بادل اصری اللہ انتسل سے آسم اثر با... کے بعد نماز نہ پڑھو اللہ کے سورج بلند ہو یعنی اصر کی نماز کے بعد جب تک سورج بلند رہتا ہے نفلی نماز پڑی جا سکتی جب سورج غروب ہونے کے لیے جھک جائے اس کی تمادت ختم ہو جائے شہاد سورج کی ختم ہو جائے زرد ہو جائے سورج اس کے بعد نفلی نماز پڑھنا منع ہے ہاں اگر کسی کی فرضی نماز رہتی ہے وہ اس کی قزائی دے سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے ایک رکعت بھی نواز اثر کی ادا کر لے فقط ادرا کل اس نے گویا کے اثر کو پا لیا اثر اس نے وقت کے اندر ادا کر دیا تو نوافل بھی اس وقت تک پڑھنا منع نہیں ہے جب تک سورج بلند ہو جب سورج بلند نہ رہے پھر اثر کے بعد نماز پڑھنا منع ہے مطلق طور پر یہ ممانعت نہیں ہے اسی طرح سید آئسہ فضیقہ رضی اللہ تعالی انہا ہی بیان فرماتی ہیں کہ عشا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور آپ نے چار رکعتیں ادا کی فردی نماز کے بعد چار رکعتیں آپ نے ادا کی اس کے بعد آپ نے آرام فرمایا یعنی عشاء کی فرضی نماز کے بعد بھی چار سنتیں پڑھی جا سکتی ہیں عام طور پہ لوگ اس کو دو سنت اور دو نقل کا نام دے لیتے ہیں تو یہ دن رات میں کل اڑتالیس رکعتیں بنتی ہیں فرضی نماز کی فرضی رکعتوں کے سمیت فجر کی دو سنتیں اور دو فرد چار رکھتے زہر سے پہلے چار رکھتے چار زہر کے فرض اور چار زہر سے بعد بارہ رکھتے یہ ہیں بارہ اور چار سولہ رکھتے اثر کی نماز سے پہلے چار رکھتے چار رکھتے اثر کی فرضی نماز کی آٹھ اور اثر کے بعد پھر دو رکھتے دس سولہ اور یہ دس کل چھبیس رکھتے اسی طرح مغرب کی نماز سے پہلے دو رکھتے تین مغرب کے فرق اور دو مغرب کے بعد سات یہ ہو گئے چھبیس اور سات پینتیس رکھتے عشاء کی نماز میں آزاد اور اقامت کے درمیان دو رکھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بینا پلی ادا نہیں سالتن ہر ادان و اقامت کے درمیان نماز ہے دو رکھتے عشاء کی فرضی نماز سے قبل چار عشاء کے فرض چار رکھتے عشاء کے بعد دو دو کر کے اور تین بٹر بٹوں کے بعد پھر دو رکھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں و صرف یہ شب بیداری رات کے آخری حصے میں بیدار ہونا یہ بہت پر پرمشقت اور بوجر کام ہے تو لہذا جب تم میں سے کوئی آدمی پشا کی نماز کے بعد بتر پڑے پھل یارکارت آتے تو دو رکھتے ادا کر لیں پھر اگر رات کے آخری حصے میں اس کی آنکھ کھل جاتی ہے تو جو اللہ نے اس کو توفیق دی ہے نواصل ادا کرے اگر رات کے آخری حصے میں اس کی آنکھ نہیں کھلتی تو یہ بچروں کے بعد پڑی گئی دو رقطیں یہی اس کو کافی ہو جائیں گی اس کا شمار نواز تحجد ادا کرنے والوں میں ہو جائے گا بچروں کے بعد دو رختیں پڑا کر ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعت فرمائی اللہ, انام اللہ علا کہ میں بطر پڑے بغیر نہ سو اور ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ وطر پڑتے اور اس کے بعد دو رکھا ادا کیا کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وطر کے بعد دو رکھتے بھی بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے صحیح مسلم کے اندر صحیح بخاری کے اندر سیدہ آئسہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وسروں کے بعد دو رکتے بیٹھ کر پڑھتے صحیح مسلم میں بڑی طویل حدیث ہے ام مین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ کار تجب کا طریقہ کار بتاتی ہیں فرماتی ہے کہ آپ نو رکتیں پڑھتے نو رکتیں اکٹھی ادا کرتے لا یجنیس اللہ کے سامنے نا پہلی دوسری تیسری چوتھی پانچویں چھٹی ساتویں کسی رکت میں تشہد نہیں بیٹھتے تھے آٹھویں رکت میں تشہد بیٹھتے تھے اللہ تعالی کی حمد و سنا بیان کرتے درود و سلام پڑھتے استغفار کرتے دعا مانگتے ولم یوسلیم سلام نہ کھیرتے اگلی رکت کے لیے کھڑے ہو جاتے پھر نامی رکت پڑھتے اور نامی رقب پڑھنے کے بعد پھر تصور بیٹھتے درود سلام دعا اور اس کے بعد آپ سلام پھیرتے یو سلیم و آپ قدرے دھیمی سی آواز میں سلام کہتے کہ ہمیں سنائی دیتا پھر آپ اس کے بعد دو رکتیں بیٹھ کر ادا کرتے پھر فلمہ کابورا وہ آخرا اللہ جب آپ بڑے ہو گئے پر گوشت ہو گئے لوگوں نے آپ کو برا کر دیا پھر آپ سات رکعتیں ادا کرتے تھے لا لالسول اللہ کی سادے تھا چھٹی رکعت میں تشہود پڑھتے تھے پہلی پانچ رقطوں میں تشہود نہیں پڑھتے تھے چھٹی رکعت میں تشعود ادا کیا کرتے اسی طرح درود پڑھتے دعا مانگتے سلام نہ پھیرتے کھڑے ہو جاتے ساتویں رکعت ادا کرتے تشہد پڑھتے سلام پھیرتے اور پھر سانس نا برق آئی سنی اول ودروہ کے بعد والی جو دو رقتے ہیں ان کے ساتھ وہی وہ سلوک کرتے جو پہلے کیا کرتے تھے یعنی بیٹھ کر ادا کرتے تو یہ پل پندرہ رقتیں عشا کی بن گئی دو فرضوں سے پہلے چار رکھتے فرض چار عشا کے بعد دس تین ویٹر تیرہ اور دو ویٹروں کے بعد کل پندرہ رکھتے تو یہ پندرہ رکھ آپ ادا کرتے وشا کے وقت تو تینتیس رکھتے پہلے ہیں تینتیس اور پندرہ یہ کل اڑتالیس رکھتے فرضی نماز اور اس کے ساتھ ساتھ والی جو سنتیں اور نواصر ہیں ان کو ملا کے کل اڑتالیس رقع دن رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں تو جو فرضی نماز ہے وہ صرف سرا رکھتے ہیں بجر کی دو سوہر کی چار اثر کی چار مغرب کی تین اور عشا کی چار اس کے علاوہ جو باقی رکتے ہیں اکتیس رکعات وہ ان سترہ فرضی رکعات کی حفاظت کے لیے ہیں کہ انسان فرضی نماز سے پہلے بھی مسلمان آدمی آ کر سنتے نوازر ادا کرے اور اس میں نام سکون کے ساتھ فرضی نماز ادا کرے اور نماز کے بعد پھر دوبارہ رواط نوافل سنتیں ادا کرے تاکہ فرضی نماز اطمینان اور سکون کے ساتھ باجماعت ادا کر لے تو یہ حقیقت فرضی نماز کی باجماعت حفاظت کے لیے یہ نوافل اور رواط قائم کیے گئے اور یہی وہ نفل ہیں جو قیامت کے روز نماز میں پیدا ہونے والی کمی کو دور کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روب ماسٹر اللہ سبحانہ ہوا تھا جب حساب کتاب لیں گے تو نماز کا پہلے حساب لیا جائے گا حقوق اللہ میں سے اگر تو کی فرضی نمازیں پوری ہوئی تو پوری شمار کی جائیں گی اگر فردی نماز کے اندر کچھ کمی کو ساحی ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے کی کوئی نقلی عبادت نقلی نماز دیکھو فردی نماز میں جو کمی ہے وہ نقلی نماز سے پوری کی جائے جو جو کمی فردی نماز کے اندر واقع ہوئی ہے اردو میں سجدے میں قیام میں جلسے میں تشہد میں انسان ہے کوئی کمی کو سا رہ جاتی ہے کسی قسم کی کوئی کمی جو فرضی نماز میں رہ گئی ہے ہی وہ اس کی نفلی نماز سے پوری کی جائے گی وہ بندہ جس کے پاس نفلی نمازوں میں سے کچھ بھی نہ ہوا تو وہ بیچارہ ناکام ہو جائے گا اس کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے والا نماز کی رکتے پوری پڑھ کے جاتا ہے لیکن اس کو اس کی نماز میں سے نئی سلاح منصلاتی ہی اللہ صرف ستواں حصہ سوال ملتا ہے سو میں سے سات نمبر نماز ادا کرنے کی رکاتیں پوری ہیں نمبر دس اور جو نواں حصہ سو میں سے گیارہ نمبر نماز کی رقمیں پوری ہیں نمبر صرف گیارہ بارہ یا آٹھواں حصہ بس کا یا چھٹا یا پانچواں یا چوتھا یا تیسرا حصہ یا زیادہ زیادہ آدھا سوال مل جاتا ہے زیادہ سے زیادہ آدھا ثواب ملتا ہے بندے کو اس کی نماز کا یہ اجر ملتا ہے اس نے پوری ہیں اور نماز کے جب نمبر لگے تو پچاس فیصد باقی اس کی جو نماز ہے اس کا عجل و ثواب اس کی کمی کوی کی وجہ سے ضائع ہو جاتا ہے نماز پہ ادھر ٹھانک لیا دائیں بائیں کے خیالات میں لگ گیا نماز میں کوئی خلاف نماز ارکاز کرنا شروع کر دی کسی نے داڑی کو کھڑکنا شروع کر دیا کسی نے باغ مارنا شروع کر دیے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جو معاملات ہیں ان کی وجہ سے نماز کا عجر کم ہوتا ہے نماز میں نقص اور کمی واقع ہوتی ہے بسوں کا اذگار نماز کے صحیح طرح سے ادا نہیں کیے مختلف وجوہات تو پھر قیامت کے روز جو کمی اور کوتا ہی رہ جائے گی سردی نمازوں میں وہ نسلی نمازوں سے پوری کی جائے گی یعنی ایک تو یہ روابط نماز سے پہلے اور بعد والی جو سنتیں ہیں بندے کو با نماز پڑھنے کی ترغیب دلاتی ہے پابند کرتی ہیں پھر یہ نوافل اور سنتیں آخرت میں بھی اس فرضی نماز کی کمی کوتا کو, کو پورا کرنے والی اللہ رب عبال کو دعا ہے کہ اللہ تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توقی دے واما لیا چنگر